محمد من المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بَل اَحْيَاهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم الله خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللمين رسول اللہ والا لا سحاب قیا السلام حبی بلسلام سید خاتم نبین والا لکابیا مکین کلو بل سامعین السلام علیکم دو گرام ٹالا مٹان والے دے پہلی مرتبہ ناچیز حاضر ہویا ہے اللہ تبارک و تعالی بارگاہ شہدا کربلار دار اللہ مجمعین ادر اندر آنا عقیدت پیش کرنے والے اس جلسے دے منتظمین اور شراقاتی دنیا آخرت سونی فرما مغفرت اور ہدایت پتا فرماچیر دنیا آخرت نفس شیطان دے ہر شر تو اپنی رحمت تاما کم لاما نجات اور پناہ بخشے حق بولن حق کے اتنے چلن اور حق حقے ہی مرنے دی توفیق بخش دوستو معلوم ہے ایشو ہدائے کربلار ادوان اللہ دے ذکر خیر دی محفل مبارک دی نا چیز اللہ تعالی کے فضل و کرم کے نال۔ صحیح سچا اہل سنت و جماعت کا عقیدہ شہدا کربلار دان لاہل مجمعین دے متعلق پیش کرے گا چھڑیاں پنیاں ککھ روڑ تو پاک عام رواج عام عجدی روایت تو ہٹ کے او گلہ پیش کرنیاں جڑیاں تو سا ساری زندگی جدی ہو سنبھالی کسے تو سنیے ہی نہ ہوئے کربلا رضوان اللہ مجمعین دے متعلق جو غلط نظریات جہالت بے اور بد مذہبوں دی سنگت دی وجہ پیدا ہو چکے ہیں سڈے اس محفل دے اندر انہاں سارے غلط نظریات دا رد ہونا اور صحیح نظریہ اہل سنت پیش ہونا ہے موضوع دے بیان تو قبل دو گل ضروری سمجھنا وا کہ تک یہ نہمجے ان کی انج دی روحانی کوئی روحانیت منصوب محفل جدو ہو سب والے سارے خوش نصیب ہوں یہ نہ سمجھا جی کئی ایجے بد وقت بھی ہوں ج جلسے تو بعد یا جلسے وچ جیا چا کے لے جا نہیں ہوں جا مبارک محفل ہوگی پاک محفل پاکان ونسوب محفل پاکان و منصوب محفل ہوے پاک خدا چ ہوئے پاکوں کا ذکر خیر ہو آ کے جہا کمینہ جتیاں چپ کے لئے میں خوش نصیب باقی سرکار کی محفل کو سرکار سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں عام مشہور شیر پڑھتے دے, دے ہو لیکن یہ صرف اور صرف عوام الناس جھوٹ بول کے خوش کر کے پیسہ بٹوران آئے لوگ یہ شیر پڑھ سکتے ہیں سرکار دی محفل نو سرکار ہی دے تے سجا وہی نے جن سرکار دے بلا نے میں پوچھنا جہرا جنو سرکار کیونیں سدیا ہر سے تو بعد دس بندے جتیا روڈ اگلے دن گیا ادھر جلال پر بٹیاں اس پاس نیگی میرے نال دی جتی جا گئی ہوں انگے گے بھی سرکار یہ سدیا نہ اسے کام واسطے سدیا بھی میری امت میرے سن ہو توں مگر جتیاں چاہیے رکھ کو ہے کوئی ایمان نال دسو کوئی ہے توک بندہ اللہ دے دبیس لوگ جھوٹ بول ہیں نہ مراد موت دے خود نسے شاعر نے نٹا نال ڈھول کٹن والے شا بن بیٹھے ان مڑے میں لکی جانا ہے نہ یہ سوچنا بھی حقیقت ہے قرآن ادیس مطابق گل کہ نہیں یہ عالم اختیار ہے عالم جبر نہیں ابے اللہ تعالیٰ کسے نو دیکھ کے کسے پاس نہیں لا جاتا ہاں اللہ تعالی نے ہر بندے نو نس جہان تے برائی کا راہ پر کرن تے چلن دا اختیار دتا ہے برے پاسے جائے گا چنگے پاس جائے گا اپنے اختیار جائے گا جڑا انت جب اپنے اختیار نال بندہ جب نہیں آخ سکتے کہ سرکار سد لیا ہر کسی نے کیا مت عالم جبرے ابے جنت اپنی مرضی کوئی نہیں وڑ سکے گا اپنے اختیار दौ दख कोई नहीं वड़ सकेगा जिन्हों वाड़ेगा वह नहीं बढ़ने दूसरी गल आम महफलों नाता से जिक्र हमें जिस अल्लाह तला के मुबारक नाम पाक की बेजती तो तहीन होंगी हां आम तुस सुन दो सो سنگ دے ویچ ذکر کرتے ہیں اللہ کا ٹولی بیٹھی ہوں دی. سنگ ذکر بالخصوص ایک ویف ادا ہوا کراچی کاشت اج کل چل رہی ہیں؟ اللہ تعالی کے نام وارک کے ذکر سنگ اس رنگ ادا کرتے ہیں کہ وہ ساز بننا جی انج لگتا ہے جی, میں انج لگ دا ہے جی میں دفلی پہ بجتی اے حرام حرام لانت کبی گنا ہے اللہ تعالی دے مبارک نام نو عزت نہ لینا فرض ہے <تصفيق> سمجھ رہی ہے میں مسلے تنوں وہی دسنے نے جنہ جا ایمان محفوظ ہو جاوے کیونکہ سہ چور لے سنگیا لگے پھر ہیں سہ چور لگے پھر ہیں ہاں تو راہ جن خدرے راہ کی قبا چھین کر راہزن خدر راہ کی قبا چھین کر رہنما بن گئے دیکھتے دیکھتے چور چوکیدار نے ادو سیٹی مارتے ادھرو سن مارے یہ ساری محبوب سرکار کی امت کا حال بنیا مولا تالا دے مبارک نام نوا لاک نبیا لے لیکن کسے اس نام دا ساز نہیں بنایا جنا بھی انہوں نام مبارک لوفت عزمت رو رو روڑو کے محبوب خدا کا ذکر کرتے رہے دے رو رو کے کرتے رہے پھر اس مبارک نام نو لیندیا راگ بنانا حرام ہے جی میں پڑھ دینا یہ صرف تو انو دسنہ استمائے ہون پڑھ دینا بھی انج پڑھ دینا تاکہ تو خبر ہو جائے نقل کفر کفر نباش ہو صل اللہ علیہ قیام رسول اللہ پڑھتے میں یہ راگ ہے راگ جد بجتا ہے کئی حرف پیدا ہوتے ہیں کئی الف پیدا ہوتے ہیں اللہ تعالی اللہ ان سدھا نام پاک لینا چاہیے راگ بن د اللہ تعالیٰ دا نام ہی بگڑ جان گا جو اس نام اتاریا وہ نام ہی راد اس واسطے راگ حرام پھر آم ادائیگی کرتے ہیں تو ہے اگوں چڑھ دیں ہے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کری جان گے ان کا مطلب ہے کوئی شا نہیں کوئی شا نہیں کوئی شا الٹا ہاں نفی کا کلما بنتا ہے ظاہر کرنی ہر یہ اس میں ذات جدو یہ ادا کرو گے نہ دل سے چوٹ وجب اللہ اس واسطے قرآن دی تلاوت ہوان ہوت درود ہو سارا جدوی اللہ تبارک و تعالی کا مبارک نام پاک لینا ہوزت ادب صحیح ادائیگی ہے ادا کر کے لیا پھر محفلوں واسطے آم اشتہار چھپ دین یہ خاص تمبی کری دسنی کسی کو اشتہار چھپ دن کسے کلمہ شریف کسے درو شریف کسی تیت مبارک ہوبی غلام, غلام, <coughs> غلام, غلام اللہ غلام رسول محمد بخش نام تمے نے کہ نہیں ہوں اشتہار جدو لگتا ہے نا کند نخی نالی تھلے ڈگنا ہی درور وہی مبارک نام جنوں منبر تے کھلو کے اساں کہیا ایت نام دے صدقے جگ پہ وستا ہے سبحان نام دے صدقے خدائی بنی اس نام دے صدقے بابا فرید بنیا ہے سبحان اللہ اس نام نو جپ جپ کے تے حضور مہر علی بنیا ہے سبحان اللہ یہ جنہ دے بارے جنہ دے نام ذکر مبارک دے بارے منبر دے اوپر جناب کرنیان اوہی مبارک نام اس ڈگنا جتوں بچا کے لگنا ایمانل دسو نالی تو جتی نہیں بچاندے سائکل دا پہا بھی بچاندے میرا سائکل دا پہا خراب نہ ہو جائے یارو اس امت دا کی حال بنتی جڑی اللہ رسول کے نام نو نالیے سٹ جی بچا تو رب رسول نا, نا بچا اس کو کا گفکا راح جدوجی نگا ہوا گھڑ اتو اتو سیرو ہی ویکن صحیح لگ جائے بندے بیٹھے ہوں نے وہی پتا لگتا درام سان بےمانی کا بے ادبی گستاخی کا بےغیرتی بے زمیری کا ایسا گھن لگ چکیا ہے اتوں آپ صحیح پہ سمجھنے ہاں پر لگنا ہے جدو دڑا مل نہیں آج میری گل سمجھ آ رہی نے میں تقریر جیڑی کرن آیا نہ کراوا والے راضی کرنا ہے نہ تن راضی کرنا ہے میں اللہ رسول راضی کرنا ہاں اللہ تعالی فضل و کرم میں ہفتے چ ساریاں تاریخ ملتوی کی بیٹھا تھا رب لال امیفے تک کو چار گلا اپنیا سڑج ہونے کے باوجود ہفتے ہر جلسے والے باقی پٹتے پیڈا جلسہ ہوں گا تو میں آیا تو سوچتا تھا اتے کہ سننا ہوں میلہ لگ گیا اور ان شاء اللہ جلسے تو بعد محسوس کرو گے کہ سڈا ایک ایک سا قیمتی گزرا جی لین گئے سا تو میں آیا محفل دنیا جی لین جا دے آسمیا پہ آ جی الٹا دے آ جڑا گر دکھ ہوں ایمان ہوں وہ بھی سٹ کفریات سے تے, تے گمراہی ایڈیاں ونڈی پہ ہوں میرا آپ پر ہال ہوتا کفرت گمراہ گلے جی ہوں میں بول پا تو دشمن بن کھلا جی چپ رواں تو اپنا ایمان جانا پھر سوچی دن دشمن بنے نہ بنے ایمان تو بچ جائے جگ سارا دشمن ہو جائے کوئی فرق نہیں ایک اللہ رسول دشمن نہ ہوسمی آبیاں سنگیو ایک اللہ رسول سجنوں ملنا قسم خدا دی وار کوئی کچھ نہیں دے بگاڑ سکتا نفع نقصان دا مالک صرف ہوے جو انہیں نفع دینے دنیا دی کوئی طاقت روک نہیں سکتی جو اس نقصان پہنچا دنیا دی کوئی طاقت بچا نہیں اے ایمان نال جی جے مسلمان جینے تھے بولو سبحال ہوں دوستو میں اپنے موضوع بارے جناب نال گلا کر سنگیو شہداء کربلا رضوان اللہ علیہ مجمعین دا ذکر خیر ایس محرم شریف دا جڑا ہوں مہینہ شریف گزریا اس ہے لیکن وہ ذکر دو طرح بلکہ مینو اکھن دیو کہ جا ذکر ہو رہا انہوں دا وہ امام علی مقام سے کربلا شہدا ایک بہت بڑی زیادتی ہوں پاکت بڑا بجائے گٹائی دی جڑا آم اج کل شودائے کربلا کا ذکر چلتا پیا جس انداز ذکر ہوں بھاوے راکر کرلی برادری دے باوے ذاکر نما ملا اس, دے اس رنگت ذکر کردے نے کہ الٹا ان دی عزت عظمت بن دی بجائے دی پہ ہوں ایک زور گے غم پیدا کرن تے او کالے جھنڈے والے تے کردے ہی مطلب صاف نام ہی دا تے کام ہی دا غم شبیر آ تجھے سینے میں چھپا لوں غم شبیر دی محفل करते रहे जे साडे ने यह भी उन्होंत बह बह के ना सियाने आते ने गोरा कले बनी वे जे आदत पटा ही ली या जहालत या जड़े राके मुला लगे फिरते ना पैसे की खातिर भी असाडे सुनी अखवावाने भी जान के इंज दसाने जोड़ते ने जेद ताजा होल भी इंज का सदन जुआवे रुआव बादशाह हो جہا نروے نے چس نہیں آئی مول بڑا دوروں سدیا آئی چس کوئی نہ ہے محرم دی پہلی تاریخ وے جان گے جان جان کے گم آسے ٹرتے جان گے یہ ہی پلیتی تے بدیدگی غم حسین منانا اہل سنت کا کام نہیں آہل سنت کا کام ہے ذکر حسین منانا توجہ نہیں فرمائی نے روکنا بولو سبحان اللہ غمے حسین غمے شبیر اونا اے ان سیاہ دل لوگوں کا کام جھنڈے کالے دل دے اندر نور ایمانے امام حسین کرے گا ذکر امام حسین کرے گا غمے امام حسین نہیں کرے گا ہاں میں سارا کچھ سابت گا سب کچھ دساگ ایمان لال دسو سگیو سید لمبیا پاک دنیا تو تشریف لے گئے اور ربی الاول اول شریف دے مہینے تشریف لے گئے سید لمبیا پاک سرکار کا غم دے ہو یا ملاد مناتے ہو اچھا حسین دے نانے پاک دے جان دا غم نہیں ہویا جنا دے قدمہ دی خیرات حسین بنے اس محبوب خدا دے جان دا غم نہیں لگا نہیں کرنا ہر سال نوا غم الٹا مولوی بھی ہو جا جا حضور پاک سرکار دا ملاد سنا خوشی کرنا جشن ہے صدیق اکبر گئے غم نہیں ہے فاروق کے آدم گئے گم نہیں ہے عثمان گنیم گئے غم نہیں ہے مولا علی شہید ہوئے گم نہیں منا تو اسمان سے شہید ہوئے نے کوئی گم نہیں منایا جاتا امام حسن گئے نے کوئی غم نہیں منایا جان حضرت امیر حمزہ حضور دے چاچا پاک ادی ناک شہادت نا ہوئی ہے ہونٹ بول نک کترے گئے کن اکھا کڈیاں گئی جی کلجا کٹ کے چبایا گیا یہ عذیت ناک شہادت ایمان نال دس جنہوں محبوب خدا فرماوے سید شہادا امی حمزہ میرا حمزہ شہیدان دا سردار ہے میرے چچا حمزہ شہیدان دے سردار میں دے شہیدان دے سردار سید شہادہ جنہوں خود محبوب خدا دی زبان آکھے اوہ سنو اٹی وڈی شہادت اس رنگچ ملے ایمان نال دستو قدی سنیائی کسے پاسے ہو غام منایا جا رہا ہوئے حضرت عمیر حمزہ دا تو میں پوچھنا پھر حسین پاک دا غم کیوں پیا منی سوا لاک نبی کا کام نہ سوا لاک صحابہ دا کام نہ جناب جی اہل بیت بہتے کرانچ کسے دا غم منایا جاوے نہیں نہ حسین غم شبیر کیوں سینے میں ٹک آئے معلوم ہویا کہ محر بد مذہب سیاہ دیل لوکا دی سنگت جہالت اور اونا دی ریس دا نتیجہ ہے کہ اے ساڈے وچ بڑے آگ کھڑا ہے کہ بلا اللہ تعالیٰ دے جننے ولی جاندے نے دنیا تو ہر ولی دا عرص کر یا غم کر دے ہو ولیاں دے کیوں دے ہیں باب فرید دا عرص کر دے کہ نہیں عرص دا کے معنی ہوں ہے واہ سبحانہ بابا فرید جے جس دن وہ رب سونے نال کرے ملاقات وہ تو بنے ارس تے شادی میری علی جان پیر سیال جان شادی خواجہ غریب نواز جان شادی داتا ہجمری جان شادی یہ سارے کی شادی کرنا ہے ارس منانا ہے تے امام برسہ غم کیوں ہے کیا امام حسین رب نہیں ملے توجہ نہیں فرمائی نے دل کی ہے جس دن بابے فرید ورگے دا وصال کا وسال ہوگی من ہے وسال دن ہے ملاپ ایو نا ہجرت وصال ایک لفظ مشہور نے نا فلا بزرگ ہجرت وسال ایک لفظ مشہور نے ناجری فلانے بزرگ کا ہو گیا کی مطلب اپنے مولا تالا مل پیا افسوس یار ولی مولا نل کیا مولا حسین اپنے مولا نو نہیں ملے میرا روک نال بولو سبحان اللہ سگیا قسم خدا دی میں تے آکھاں گا جی مولا سونا حسین پاک نو ملیا ہے نا اونا تو بعد کسے نو ملیا ہی نہیں پھر حسین دا غم کرے تے سیاہ دل ری ماندی روشنی رکھنے والا کیوں کرے انہوں کا یہ تو منا گا ارس یہ کرے گا ذکر گم ہوں نے ہمیشہ مردوں دے یا اجڑیا جیندے پتر گم نہیں ویٹے ہوں نہ وسیا وکی گم ہوں ویٹے نے گم ہندے نے مردیا اجڑیا دے سنگیا گم وہ حسین پاک دا جنا اس پاک حسین مرداجڑا سمجھ زندہ بھی سمجھنے وسیا بھی سمجھنے آ توجہ بولو سبحان اللہ مولا تالاشاد فرماندہ اللہ سونا فرماند ہے جڑے اللہ مارے گئے مردہ جڑے حسین والے کام کے ٹھیکار دے نہیں میں پوچھنا وا مولا مولا تالا قرآن فرماند ہے جہے اللہ دے رستے دے اندر مارے گئے مردہ خیال بھی نہ کرے میں پوچھنا وا کیا پاک حسین مولا دے رستے دے اندر مارے کے نہیں جے رب دے رستے ویج مارے گئے تے شہید لے رب فرما دے مردہ خیال بھی نہ کریا زندہ نے سی مردہ خیال بھی نہیں کرنا, جے مردہ, خیال بھی نہیں کرنا جے مردہ خیال نہیں کرنا مڑ کا مقدم کرنا سا پاک حسین اندے جنتی جبان دا سردار بن کے زندہ وے کیوں بھائی تو دل منتا پیا کوئی نہ بولو سبحان اللہ سنگیا او دا کر جس دا غم حسین نے کیتا ہے آه. قسم خدا دی کرکیا نہ میرے پاک حسین نے نہ مدینے غم کیتا ہے نہ مکے غم کیتا ہے نہ علی اکبر دا غم کیتا ہے نام پاک حسین نے اپنے باقی درشتہ داراں دا غم کیتا ہے پاک حسین جے انہاں دا غم کر دے انہاں نو بچاؤں دے انہاں نو بچایا نہیں حسین نو غم کا دا سی مصطفیٰ دے دین دا سی تے معلوم ہو یا جڑا حسین ہی ہوئے گا وہ پاک حسین آنگوں صرف نبی دے دین دا غم رکھے گا اے غم نہ کھڑا ہر کسے تے فرض ہے ہر مومن تے فرض ہے غم دین خور کے غم غم دین است بزرگاں کتاباں وچ لکھیا ہوئے قسم خدا دی کر کے انا میں اہل سنت دے کسے ولی کسے عالم دی کتاب وچ اج تک نہیں ویکھیا جو حسین دے غم کرن دا حکم نہ دتا ہوئے لیکن ساڈے بزرگاں دیاں کتاباں وچ اے ضرور لکھیا ہوئے دی خور کے غم دی دین گمیں دین دا غم کھا کیونکہ اصل گم یہ کھانا ہر مسلمان تو فرانگ کدی ویچیا دین دے غم ہو سب دو اترو وگائے ہومانے باویں جھنڈے کالے والے جو یار حضور پاک کے حشر یزید دور ہویا جڑا ہونا ہنسا کی کھڑا یار مینو غم آیا کھڑا تو میں دین داستے رونا پیا وا کدی وقت دے ویکھے نہیں سچی بولی کیوں بھائی کسی پاس اٹھی کدی وی دار نکلی ہوئے، ہائے جس دین حسین بہتر قربان کیتے نے حسین کے لال ایک ایک لال ہیرے جڑے زبا ہوئے سن نا کترے قطرے مل آرس فرش کو زیادہ ہی ایک قطرے کا مل جاتا قیمتی نگینے قربان نے جس دین او دین جو اجڑیا اس دین دے مسلمان جو اجڑ گئے کدی غم کسے کیتا کدی رویا جو میں حسین پاک دے غم والی شہ لگی کڑیے حسین نو نا غم سی دا غم لگ گیا سنگیہ حسین پاک دا غم سی گم دا غم کسے پاسے ہوں نہیں وہنا کسی پاس کٹ پھر سمجھ لے گمے حسین منا آسا دا والی یہ حسین پاک دا غم نہیں یہ نبی دا غم نہیں حسین کا کدو آنا نے اور سن پاک حسین دے غم کرن دم کرے غم دے ٹھیکار بنتے ہیں انہوں دے بارے میں دوسری گل کرن لگا توجہ نال بولو سبحان اللہ کہ اے امام عالی مقام سرکار جی زندہ سمجھ تو کام چپ کر ایمان کہ زندہ نہیں اور خالی زندہ نہیں جنتی جبان دا سردار بن کے زندہ ہوں ایمان سے ایک بندہ زندہ ہوے تے اے سی کمرے سے بیٹا ہو گئے. दूसरा मरिया हो धुप दे प्या होगा कीड़े पे होम एक लतों की उत्ते आकड़ी हो, हो सची बोल तू गम कि करेंगा ये सी दा दा। ए सी आए का या धुप वाले का सची बोलिया ने जड़ा एसी रोवे उनगड़ होती یزید مرے تھے جہنم دی آگے دھوپ کی اگپ کی دوزخ جیسی بلا حسین پاک زندہ ایسی دے کمرے کجا جنت مستفا دی رفاقت بیٹھے سنگیاں میں پوچھنا ایڈی مت وج گئی رام تمہارا دا یزید دا. جو سڑا پیا تو الٹا غام پہ ہے. حسین دا کہ تو کیوں جنت بیٹھا یہ کام ہونا نا کیوں جنت بیٹھا کیوں ٹھنڈیا چھاوا چھا؟ کیوں موجہ پہ لینا کیوں اپنے نانے دے نانے پاک کے گوڈے مبارک دے نال بیٹھا ہے اسی شہر شاید کام لگا کھڑا ہے یہ رونا پی روا میں غم کیوں کریے پاک حسین نچھا بھی اس وقت دا غم ہے جو وقت تڈے گزریا ہے کیوں غم توانو ہے میرے حسین پاک دی لوں لکھے لوں گی سانو کیا غم اصا مولا واسطے قربان ہو یہ گم نہ میں مثال دینا پروانا جان دیو پتنگ یہ جدو شما سڑن جی جانا ہے یا غم گمال یہ پتا ہے اگے موت آنی ہے میرے میں جانا سڑ جانا ہے میرے اس کی اور جڑی شہری چڑتی شہ کو پتنگا جاوے خوش ہو کے غم نال نہ جی غم نال اپنے آپ نہ جانا دیکھ دکھا کے جانا جی بھاج بھاج کے ہے معلوم ہویا اپنے آپ پیا خوشی نال جانا ہے افسوس ہے یار پتنگا جاوے قربان خوش ہو کے حسین جاوے مولا واسطے قربان کے جاوے کیا حسین پاک کا عشق پتنگ گٹ توجہ نہیں فرمائی افسوس خدا جب دین لیتا ہے اقل بھی جھین لیتا ہے ویسے سگی آؤ قسم خدا دی پتنگے اتنا خوشی نال نہیں جانا ہونا جنہ پاک حسین مدی مکے نکل کے کربلا خوشی نال گئے دے आर फिर खड़ी फरमां ने आशिक बनन ला ला ही वे खोल्यू पतंग दे پتنگ دیو خوشیا جلن وچ آتش موتوں ذرا سنگ دے वजो नोल सुबह लो संगी आशिक आश्क बनना कोई मां नहीं जड़ा खाना खा पीना इश्क चम हे इश्क च इोई फना होंगी है इस तरह इश्क के अंदर हों मुसीबत पहाड़ डुटदे पर सुन लू मैं तू मैं मुसीबत असरे दिलाने جے سبر چر سبر نسیب ہو جاوے نہیں تو اصل بے سبریت ہی جی گزار چڑنی ہوں شکایت گزار چڑنی ہوں دی پر سدک جاو جنہوں تو سبر گزار دے پر جشق لوگ لے او سبر نہیں جدو یار کی طرفوں مسیبت آتی ہے نعمت واگو شکر کرتے ہیں وہ خوش ہوں آ گئی ہے میرے پاک نبی سرور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امتیو جی اصل نبیا کی جماعت او دکھان کے مصیبت سرور لے پوچھنا جی گوٹ بلن والے खबर मौत भी महबूब है खुदा सुनावे जो तू सब तो पैलो मिसाल तेरा होने سارا التحرات تو بھی پہلو اہل بہت تو بھی پہلو سب نالوں پہلو تیر ہونے موت کی خبر سن کے خاتون جنت ہس پوش ہو پاپ محبوب نا ملا گی جی میں پوچھنا وا یہ ماں کی گودت کھیل والا حسین جدو رب سونے دے ملاقات محبوبے خدا دی ملاقات دی موت دی خبر سنے گا خوش کیوں نہیں ہوئے گا سمجھ نہیں سمجھنا بولو سبحان اللہ ایمان نال درسو موت بھی خبر حبیب دے. تو بیٹا تم پہلو آنے؟ تو موت बीबी बार लू जी मैं तुलिस अगों चले जे छह महीने बाद मैं आगी अबू जी मैं मौत आ जा خبر نہیں سنی اسلے کہ پہ رو حبیب خدا جان بھی اپنے رہن دی خبر سنی پہ رو جب خبر سنیے کہ میں بھی جانے اسلے اللہ افسوس جہاں ماں موت دی خبر سنے محبوب خدا دی ملاقات دی خوشی ہس پو خوش کیا حسن حسین پاک جب وصال فرمایا ہے انہاں نے رب دا حبیب نہیں لائن آیا گاضی علمدی نہیں لوہار دا پتر ترخان دا لاہور دادی سوا لکھ نبی आए खड़े ने चौदह सौ साल बाद दरखान का पुत्र शहीद होवा लख नबी इसकबाल फरमावे पाकुर सहन वास्ते की पूछनावे तू समझना दे गंदी माहौल जी गुजरिया بخاری اللہ شاہ بخاری نے کتابیں لکھے انہیں گاضی کے جناب پیو دے والد صاحب آخیا چلان کر پبا باہر ترن پورا پیر نہ رکھن ظاہری مخلوق تو غیبی مخلوق زیادہ ہے آرحان درخان دا پتر اینج سال جو مولا علی دا پتر. توجہ نہیں فرمائی نے ایمان دس حضرت بلال کون نے آشقا کتابوں لکھا سب کا تب نے ساتھ نال گل کرنا حضرت بلال جدوں मौत सिर त आई चार पाई ते आखरी सावान दे नेड़े अपने ने आप दी घर वाली रोण लग पीड़ पी कदरत बिल भाग फरमाते वाह वैला ना कर वाह वैला ना कर बखतानी रो नहीं خوشی کر محمد دے محمد دارہ نو مل چلیا بہت چنگیا مانے تو بےخبر بہت دلچسپی خبر خدا دی سان تمید نہیں موت تو نسی قوم جنا ہوگت بھی حب لگ ججتے بجتے نہیں وہ مرد ڈرتے کام نہیں کھے راتی علمت اللہ علیہ فائدہ ویلا پھانسی کا پندرہ سامنے آیا راتی چمکان تلایا حیران ہے جلاد پھانسی لان والا حیران ہے بندے حر اجیب مر موتے گل لمک کے پیلا دے،, دے نے یار گل کی راضی فرما نہیں عام فا نہیں محمد عربی باغ دے نام دے پیاؤں گا سونا سونے نبی نام سے رازی نے فندے چمکانے مولا حسین ہونا کام کیتا ہونے توجہ نہیں فرمائی نے من سمجھ نہیں لوگ کرتے کی کر نے خیمے چو جی کرتے ادھر خیمیا چیقان دی آواز بیسٹ بھرا پہ تے ذاکر داخران باہر پہ دی اے لفظ نہ بائی مان جیسی میں ہم سڑی نا کلین بے اجازت را جب رہی لاتے نہیں بے اجازت جل کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں قدر والے جانتے ہیں قدر و شانے اہل بیت بے ادب گستاخ پھر کے کو سنا دے اے حسل کہا کرتے ہیں سنی داستا میں اہل بے تمج میں اگلے دن پاک پتن شریف آزم شہزاد سنائی گئی زب سیمے تو بار نکلی ہرا گھوڑے دی لگام ج نپی چادر پیشاں رہ گئی والی وہ سورت سن امام بےتی وہ پتر دے جی جدید بھی نہیں کرتی وہ امان دس ہوئے جنہوں سبق ملیا ہوئے پہلے دن تو سبق کے ملیا ہوئے کہ آواز اپنی مرد نا سنایا جی جی ماں ہو جائے ماں خیر مراستے سب تو اچھی گل کہ ماں فرماوے جواب دے وے کہ نہ وہ غیر بندے نو تکے نہ غیر بندہ انو تکے جنہوں سبق کے ملیا ہوب کے پاک مہبو جنگ لڑ کے واپس آو ایک بیوش بی بی راہقبال کر دی کرتی ہے پوچھتی ہے لوگوں کو سناؤ کی بنیا دسیا دس تیرا شوہر شہید ہوا تیرا بھرا شہید ہوا جی باپ شہید ہوا ایڈے کریبی رشتہ دار دی شہادت دی خبر سنتی ہے چڑو یہاں گلوں دسو اللہ دے محبوب در بنیا بی بی حضور دی مارگاہ کر دی اے یا رسول اللہ تسان خیر نال سان کوئی مسیبت مسیبت لگتی نہیں سبق جنہوں ایک بیر ہوں گی سناو گل جینے بچوں کو سب لو ایک مائی بیبی ادور کی باہر گاہ حاضر ہوں جہاں کے بیٹے کا نام حضرت تہارت رارس بن مالک صحابی بارگاہ ہر سال پیش ہوں ارد کرتی ہے یا رسول اللہ ہاں آپ دا پتر سی حضرت ہارس نبی پاک دی بارگاہ دعا کرنے نے یا رسول اللہ میری شہادت دی دعا منگو حضور دست مبارک دعا منگتے ہیں رب سونا ٹالے محبوب خدا دی گل ٹالے عرض ارد ٹالے قبول ہوئی محبوب خدا دا یار شہید ہو جائے ماں حضور دی بارگاہ آئی ہر کر دی یا رسول اللہ میرا پتر شہید ہوئے دسو جناب جنت گیا ہے یا دوزخ گیا ہے جی دوزخ پہنچیا ہوئے میں روا گی مالک کی بارگاہوں بخش منگا گی جے جی جنت گیا ہوئے میں خوش ہوا گی میرے محبوب خدا فرماندے نے تیرا پتر خالی جنت ہی نہیں گیا बल्कि सब तो वीडी जन्नत जन्नत फिर पहुंच बीबी सुन दुडड़ी माई सुन दबर हम तेरा मेरा देह ना बाक निकल गई होनी है बीबी ने होश नहीं रही होनी कपड़ा उथे प्यागड़ा उथे रुलदा होने फिर नंगा होने पिटदी होनी है हरूर दचहरी के अंदर मगर संगी پکر دے ڈیریسی دے دے دے بکواس ہو سکتی ہو سکتا ہے مستفا دربار ہو بی حضور دی بار گاہ جد خبر سن ہے میرا پتر جنا تل فرنا اس بیٹھا ہوئے خوش خوش ہو کے خوش خوش ہو کے ہستی دی مسکرانے دی گھر میں جانی ہے آخری کی ہے یار ہارے سو بخن بخن یار ہارے سو وہ میرے پتر سام مبارک ہوئی سویش سبحان اللہ ابو داؤد شریف حدیث نہ زبان ہو محبوب خدا دی بارگاہ دی دی آئی. دے پتر لڑن گئے تھن جنگ چوڑیاں ملک دی ہو گئی شہادت یا براوا کی یا, یا پتر شہادت ہوئی ہے حضور دی بارگاہ خبر ہوئی ہے شہد ہو گئے بیچر پر مانتے وی بند خیال آیا کہ خبر سن کے ہونے پریشان ہو سکتا سر کا دوپٹا اتر جائے سمجھو ہو سکتا سر کا دپٹا اتر جائے <تصفح> جا بی سگو پردے پورے دن ہو گئے پورے پردے کپڑے سنبھال لے سو. آخی چہرہ نگا نہیں ہوا خبر سن کے ہوش حالے تکا نے بی واہ افسوس کیسی گل کرنا ہے وہ ایک برا پتر شہید ہوئے دوسرا اپنی عزت کا منہ بکھاو اپنی عزت کما چہرہ مردوں محبوب خدا بھی ساب کیوں آ شہید ہوتے ہی بندے شہید, شہید ہوتے ہی مردوں شہادت ملتی ملتی جی ہو بھی گیا ہے ایک پتر ہتھوں گیا شہد ہو گیا ہے برا شہید ہو گیا ہے دوسرا میں اپنی عزت گوا یار افسوس لانت پوینا تے نہ اے بکواسا مستفا دے خاندان تے جوڑیاں جو گرا شہید ہونے پہ بی, بی دوپٹہ اپنے آپ اتار کے ہوش نہیں رہی پٹ دے تو چیق داق د ٹبر دے ٹبر باہر نسے پھر د پوچھنا پھر بے خبری کہا جی ہوش ہی ٹکا نہیں تو پردے سر چھپا ہوش بھی نہیں رہی بے خبری کہڑی شاید نہ جی دا خاندان بے سبرا رہا ہے تو مڑ خبر دنیا تے کنو آنا ہے قسم خدا کر کے آ میرے پاک نبی خاندان مبارک ٹولہ مبارک کہ خیمے دینر بہن والی مقدرات پردہ نشی بی بیبیاں پات ہر دیران خوشی دال ٹور دیا ہون گئیاں جو میرا بھیرا رب دے قرآن کے دے قربان ہو چلے سبحان اللہ سبحان اللہ اے ان یا نے چادر اتار لی ممکن ہو سکتا ہے دشمن سن جنا قتل کرتے وہ کر سکتے لیکن بکواس کرنی جو بی بی بی ہوش کوئی گوڑے دکام ن پی گرتی رو رو کے الوداع پکرتی پٹ پیٹ کے آدمی جا میرے برا وا بس پیچھے کو نہیں ہو رہا حالے تے دعائیے تے پٹنے تے رونے اس کنجر نواق بیمانا اپنے تے کیاس نہ کر او خاندان محبوب خدا دے تیرا نہیں جنا دی بکری کھول دی تے رن پسیر جھاٹا کھول کے باہر لگی پھر دیوں لیے او محبوب خدا دے خاندانے انہا دا پورا خاندان زباہ ہو جاوے اپنا نہ غیر مرد نو بکھانا جوارا حالਤ دوحئی تے پٹنا تے, تے اس کنجر نواخ بے اپنے تے کیا اس نہ کر او خاندان محبوب خدا دا ہے تیرا نہیں جنہاں دی بکری کھل گئی تے رن پسر جھاٹا کھول کے باہر لگی پھر پھردی ہونی اے او محبوب خدا دا خاندان اے انہاں دا پورا خاندان ذبح ہو جاوے اپنا نہ ہو غیر مرد نو وکھا نا جوارا نہیں بہار اللہ افسوس ہے افسوس ہے امام حسین پتا نہیں سال میرے بدلے لینگویج بدلے جیمان میں کسمی آپ ہر محفل پاک حسین دی پاک نہ سمجھی وہ محفل پلیت سمجھی جس محفل اندر حسین دا ذکر اس پلیتی جاوے بےتی جائے محفل حسین سمجھی جس محفل پاک حسین شان ذکر اس نال حسین دی لوں ہوسین پکارے کہ میری شہادت میری عزمت دا حق پیادا کرنا بیان کر کے میرے خاندان کی عزت محفوظ پہ کرنا ہے ذرا توجہ لال بولو سبحان اللہ आ, कसम खुदा भी करके आना बीबी राख देने चला विचना वीर किसे ना हो जिस भैन का वीर ना कोई उसकी दुनिया तू लै گھر کو آگ لگ گئی گھر کے کرا اللہ. اللہ. بی وچھڑ جاوے دین وچھڑ جاوے ایمان وچھڑ جاوے عزت وچھڑ جاوے پر ایک گرا نہ وچھڑے آ بی پہ آخری ہے نہ وچھڑا دے میری دعا ہے کسی نے بھی باقی ہر شا وچھڑ جاوے پر ویر پندرہ ہزار پہ آدر پندرہ ہزار بندے کا ایمان لے کے ٹر جانے دے اے بکواس ہو کالے چینڈے والے براتی تھی اگے نہ مراد ڈنگر نہ انسانیت کو سمجھ آیا نہیں وہ یاد نے دوڑے چھوڑنے شروع کر دیتے ہیں ہاتھ رکھا روکے کنونے اپنی قسمت اپنی قسم ایمان کسے نے اپنی بکری یاد آئی کسے کسی نانی کسی اما ہاں ہس تو نہیں جا سارے کو یار گل تو سن میں تیرے سیاح نہیں میں نہیں بہ گیا اور میں میری سنو گا کوئی امام غزالی تو بڑھ بیٹھا گ میری بھی سنو وہ یار ہوں سو بھی سہی غزالی تو نہیں آ جب جہل بندے مسل کرنے میں ہوں گے بیٹھو بیٹھو یہی بدبختی بختی حدیث کیا متنی نشانی دسی گئی ہے جو جہل بندے آل مان سمجھا سمجھاؤ ہوں <coughs> ان سنو میں درسنا سنو میں دسنا نہیں پتا نسائی شریف حدیث کی کتابہ میرے پاس نسائی شریف حدیث کی کتاب ہے اس لکھا ہے کے محبوب صلی اللہ تعالی نماز صبح کی پڑھا کے بہ جاتے سن مسل صحابہ کرام ورد وزیفے کر کے فارغ ہونا پھر مسجد چہ کے میری گل سمجھا آئی مسجد بہ کے صاحب فرمانے نے اتنا دورے جہلیت اپنے جاہلیت دے دور دما دے شروع کر آ کر سمے سمے سد رسول اللہ صحابہ لبا دے سن نبی دے سن اوترے جاہل کٹے قوم کا اپنا جوگیان والا میںک قرآن کی آیت رکھ دیاں کی ایک سیگا پوچھا نہیں آیا چاہیے دنیا نو روزانہ پھرتا ہے پھر کوئی پتہ نہیں بھی مسجد دب کی جہلیت دیاں گل صحابہ کرن مسجد دے اندر ہسن نسائی دی حدیث آئے ہسن برے کام دی نفرت پوری بیٹھ جاوے کیونکہ جہے کام دے اوپر جہے کام دا مزاق اڑایا جاوے بندے دا دل دے تو نفرت کھا جا جلیا جب جہلیت دے کام سے ہسیں گا نفرت آئے گی دل نفرت کھا جاوے گا میں بھی ڈہلی کام کی بکواس پہ ہسایا آم نہیں اڑایا میں کیوں ساڑی قوم کیوں داڑی چیڈی کھڑی ہر پاسے داڑی تے ہسنا ہوا داڑی دا مزاق اڑایا ہاں مزاق نیکی دا اڑایا جائے بندہ چڑھ ہے مزاق برائی دا اڑایا جائے تے پھر کیوں نہ چوں واسطے میں جہلی جہلی بچھڑا کی پکوا سو چلا بچڑ ویر کسی نہ ہونا پاک گرس خاندان دیا بی سبک پہ دیا پورا بچڑ جاوے سارا کچھ بچڑ جاوے پر ایک نہ بچھڑے ایک بھی نہے میں پوچھنا وا قوم کی سبق ملیا جب قوم دیا بی آخر مال بی پیاسی شالا وچھڑا نویر کسی دے ہوں ان جاندار جہاں علمدین شہید بڑھن لگے گا بڑن بھی سوچے گا بین جفا جمار ہائےو ویرا میں سنیا سی شالہ وچڑا نہ ویر کس دے تو تو جو دی دی دی اللہ دین دی کی دی قوم ملک ملت جو مرضی ہے ہو جاوے پر میرا بھراوا میرے تو تو تا وچھڑی کیونکہ میں ملا نیا آتا تھی پیا شا بچھڑا نہ ویر بختہ نبی دی ہر بیبی کا سبق لکھ ویر حسین ورگے دے قرآن تو وارو واری قربان کر چھوڑیے ہر بیبی دا سبق بی بی بی میرے نانے کی امت تو سے حسین لکھان ویر ہو جا دے جانو باریڑتے جان دین, تو دے دین دو تو قربان ہوتے جانا خوش ہو گیا ٹھیک یہ کسی بی, بی آخیا کتنے بکر کے ڈیری دراصی آخیا ہے جو شالا وچڑا ویر کتنے ہوئے ویر بچھڑتا توجہ نہیں فرمائی نہیں اس دنیا چاہتے ہر کسے نہیں لیکن قسم خدا دی جس بہن کا ویر مستفا تو ہو کے بچڑیا ہمیشہ آستے مل پیا توجہ نہیں فرمائی یار باقی ہر کسے کا بچھڑ گیا اور اس وقت ہمیشہ واسطے مل پیا جی جنہ ویرفا سر دے ہمیشہ اجڑیا کے وین پڑھنے بچے میں پوچھنا امام حسین اجڑے نے جا وسے سچی بولی بکھر ڈیرے دراسی آئے اجڑ گئی جسین آنج پوٹی جی جو حسین دی جڑ گئی ہے پھر جگ دسیا کہڑا ہی उजड़िया छोकों के उल्लू बोलते हैं उजड़िया छोकों गाल बोलते मेरे पा कुसैन छोक दे कभी मेरे बोलता क्या बोलता क्यों उजड़िया गया उजड़ा गया एक निगाह जो पा जा लखा उजड़े वसा जा शांत मालक ने मेरे पा कुसैन اجڑیا سمجھی کھڑی جڑی قوم ہے جی روی تی اے ادھر میں قسم خدا دی میں ایک سوال اتے کرن لگا یزید دی فوج والے پسے بھی دے سن ایک پاسے نہیں آپ ملونڈے بیان کرتے ہیں ابھی حسین حسین پاک علی اکبر جدو آئے نے میدان تلوار لے کے ہزار سینکڑے جناب جی سینکڑے یزید جہانم واسل کیتی گئے نے گاجر مولی واگوں کٹتے گئے ہیں अफसोस अफसोस मरणी मरणी पिटने कभी सुने नीना दिया रन्ना के पिटने कदी सुने नी, ना, ना धारा बाकम सुनिया नी कि बयान अज तक नहीं करी की थी, उस पासो चीकों के बाकों की आवाज हो गए फिर पिटदे होवन अफसोस हक आला जे जगीत आसे रोमला पिटना नहीं सी फिर समझ ले मेरे पाक हुसैन आसे रोमला पिटना नहीं सी बल्कि शादी सी آر ویکڑی ہے عشق تیرے بچ گائل ہو مائل حسن عدل دے عشق ترے گائل ہوئے مائل حسن عدل دے سر دب دلیاں ملب میں قسم خدا دی کر کے آم جہل والا ملب رکھد نہیں سر بکد آواز چواز پی آدی چی اللہ کا ولی کی ہے سر در سی نی شادی کر سبحان اللہ جی گال ہو مال اس نے ادل دے سر دے پر سی تے شادی کر کر لے میرا جی کردا میں کافر نہ لڑا مارا کافرا اس بعد من شہید کر دوسرا آدھا کہ یار میرا جی پتا کر دا کی میرا جی کردہ میں پہلو کافران مارا وڈا دوکان جانا سٹا پھر جب میری واری آوے تو کافر میرے ہونٹ کٹ لگے میرا نک کٹ لگے میری اکھان کٹ لگے کان کٹ لگے بول کٹ لگے پھر شہید کر دے میرے میں کیا مت تڑ دکھا نہ میرے منہ بولو من نہ کان رب مین کی ہو جی تو میں آخا تیر واستے یار افسوس ہے افسوس ہے ویسے صحاب بھی انج تڑپ کے حسرت رکھے جو میرے کچھ اہلِ بیت, اہلِ بیت, رتبہ حسین صحابی دا, دا بھی نہیں چار تو بعد جو رتبہ حسن حسین کسے دا نہیں پھر یہ حسین اس شان کا مالک ہو اندے پاسے تھاڑ پیٹو ہو گئے نا سر در سی نہ شادی کرنی میں تین بڑا منہ بیٹھا ہاں جی سننی انہوں نہیں آتے جہاں یارویں گن جائے جا بارہویں شریف کی جائے یہ بابے فرید لنگر کھان سننی نہیں سننی ہوے جر اللہ ولیا والا عقیدہ ہو اور سننی ہاں ہر دنیا اپنی اخبار دی بریلی بریلوی بریلوی اخبان امام بریلوی, بریلوی دے ایک تے نہیں گئے ایک فتلے نہیں چلتے سارے فرق فتوے خلاف جاندے ہاں ایمام بریلوی دے کسے فکر ہو بریلوی, دے بریلوی پر اور سن لے سا مذہب بریلوی نہیں جو امام احمد ردا پوچھ سا مذہب کی ہے انہیں یہ نہیں میرا مذہب بریلوی ہے تو نہ کسی تھان سے ہے انہیں فرمایا میرا مذہب سننی یہ بریلوی مذہب نہیں رکھ دے بریلوی عقیدت رکھتا ہے نسبت رکھتا ہے جن کو چشتی ہے کو قادری ہے کو زور وردی کو نقش بندی بریلوی عقیدت رکھتا ہے سا مذہب اہل سنت و جماعت یہ مذہب بابے فرید ہے ہاں تو اتوں کھلو تو سیدا بابے آدم تک لگا چار سارے سنی سنی نظر آؤ گے ہاں ذرا توجہ لال بول سبحال اللہ اور پڑی جن کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا جن کو بیٹھے بیٹھا ستایا گیا کی پا کو سکو سے بلایا گیا امام حسین جن دھوکھے نا گئے میں پوچھنا جاندے نے امام حسین دیکھا دین کا بیڑا رڑتا چکا دین دےڑے بننے لاو گیا ادھر آخر دھوکھے گیا ہوں میں پوچھنا وا وہ بے یہ آ نال گیا تو پھر دین بچاو نہیں گیا جی دی گیا تو پھر دھوکھے نہیں گیا یار دھوکھے چ بے وقوف ہے بے وقوف بندہ دھوکھے چاہتا ہے سیا دھوکہ نہیں کھانا ہاں سیا دھوکہ نہیں کھانا میں پوچھنا جنامائن جوڑے نے امام عالی مقام نو بے وقوف سمجھا پھر سنی کھڑے سن بنیا میرے امام علی مقام نے کربلا کے میدان دھوکے نام قدم نہیں رکھیا محمد اربی کی شریعت دے نور نکیا میں دی دو بندیاں گئی دو آخری دوبندیاں کا ملا گزریا حسین علی باں بجر کی زلامیاں والی وجر اسے بک لکھی بکواس بلغت الحیران تل حیران کتاب اس لکھے کہ کوانا قور مرو ترکر بلا تاہتی چون حسین اندر بلا آ کربلا انا ہو کے نہ جا اس کو مصیبت نہ فس جانا ہوں یہ نظریہ دوبندی کا شونی کا بنیا کر یہ آخر دھوکھے نال گیا فس گیا ہے. تے, تے جا گیا ہوا نہ او انہ ہو کے گیا باللہ من ذالک نہ نا دھوکھے گیا میرے دے دین نال گیا ہے میرے ذرا بولو چل سبحان اللہ ادیف میری بائ سہی وغ مکہ شریف امام ٹرے نے رستے کئی بندے مشورے دین آئے نے واپسی جاؤ میرے امام نے فرمایا میں رات خا بچ اپنے نانے پاگ نیک مینو جو نہ حکم فرمایا ہے میں کر گزرنا میں دسنا نہیں کسی راز کھولاں گا لئی سخی سلطان بہو فرماندہ سنا چھوڑا سلطان فرمان آش سوئی حقیقی جڑا یار قتل مشوق دے हू इश्क न छोड़े या लाला मुख ना मोड़े मोड़े इश्क न छोड़े अते मुखी ना मोड़े प्या सलवारों खे ماہی دگے بنے او سچا عشق حسین دا سر راز پنے سچا عشقی اسے علی دردیو راج ن پہ شا دبلا متعلق گلت سوچا جی کردار خوشی پی ہوں الٹا بدنی پی ہوں الٹا بےزتی پہ ہوں یہ سنیا چکیا سو ام والیا نہ بےزتی والے نا امام پاک اے دس اے پٹ دے کرے کیوں روپتے سنس والے ذکر والے مقام دھوکھے نہیں سمجھتے اصل مستفا شریعت دی نور پہ چلانا سمجھنے ٹھیک ہے ذرا بولو بولو سبحان اللہ. اچھا ہوں اگلی گل اللہ ہی جن کرن لگ اپنے عوام کے اچھے ایمان بچان بھی خاطر گھر چھوڑا جاگ دے بیٹھے ہونا ہاں یہ سنی جیسے توجہ نال سبحان اللہ تو دیسی لوگ بیٹھے جے ولائ فارمی سوچے اتنے مینو نظر نہیں آ رہا ہے फार्मीचूर हमें पेंटू को नहीं इतने देसी लोग नजर पाते हैं कौम दे खा कौम जिन्होंने पेंडू आख्या है डंगर रखी बेशर आखते हैं स्कूलों डंगर है बेशूर है।, है, है, है जी यो ने जिन्हे कौम का नक् रख हाँ वो फार्मीचूर च नक् वढ़ावन वाले नेमान وہ لٹن والے ہیں یہ کھوانے وہ لٹن والے کھوا والے یہ کم بھی کھے وہ کھے رکھے پتا نہیں ہون کون لا جی بات والا پیار جہاں ڈنگر پیا کھینڈا ہے نا جی اپنی محنت چھوڑ دن کی اپنے گھر رکھ ل نہ نہیکس دوش دمان سر چٹ چٹ گزارے کرنے مجال جو جی یہ صرف اس, اس, اس بیچارے بچارے جا منتی ہے کم پیازت اپنی بچا لینا کچھ قوم کی بچا لوں پینڈ سے ڈنگر وحشیات کرتے جاتا ہے یہودی شبق پڑھایا ہے تاکہ سارے بیچارے کام چھدن. کام کرنا چڑھ دیں मेहनत छड़ दे भी उतरे फार्म चूचे बन जा सारे के सारे निकम्मे वेले कट्टे सिर्फ तुन खान के खाने लुटन आए तो कूटन आए वो जे उ बैठे नेटन आए सारे बन जा फिर अपनिया इसा वेचगे दीन वेचगे साढ़े अगर थले भी खा फिर भी कटाने जी सारे जे में आदि कर लो मैं कुछ फिर जमीर नहीं میں دشمن نہیں مستفا جی کریم اسلام کی دے کھنڈرات کھلوتے نہیں نا تیرے کو اگر قوم دی غیرت کچھ جی بچی جی تیرے تا کر کے تمہوں گا لگتا ہے ٹا پھر مسلمانوں کیوں لڑتے مسلمان مار دے فارمی چوچے خوش نے گھر بولا کے اپنے نے ٹھیک ہے نہ بولیں نہ بولی میں کیا بول بلوچستان تیرا مریچے افغان تیرے مریض چڑ قبائل تیر مریض عراق تیرا مریض مولوی تیرے مریض چڑ ہر پاس کمیچن تینو پھر بھی درد ہے یار غلط ہو رہا وہ کی آدھے ترقی ہو گئی نہ مرادا اپنوں مرائی جانا ہے اس طرح کتا پا لو نا کتا وہ بھی اپنے کا خیال رکھتا ہے باہر والے نمک د پر یہ الٹی جنس تیار ہوئی کھلی ہے جہے باہر والے بلا کے اپنے نو دیتے ہیں جدو اگلے تے سلوٹ مار سانک بوٹ مارتے ہیں ایمان نال دسو بوش جو آیا ہے. بوش جو آیا ہے. ایمان دس انہیں ایک منہ سے مارا جو آئی خدا دی مجھے تھوڑے سے سماجی نہیں ساری فوج ساری حکومت اپنی سکیورٹی ایک پاس سارا نظام یہاں کا متل میں اپنی سکیورٹی لے کے آؤں گا انہیں اپنی حفاظت آپ کی نا ایک سو تو پتا نہیں کنے کتے انہیں لے ہوئے میں تنوع اپنے کتے برابر بھی نہیں سمجھتا تو سامنا آدھے جے سر میں آنا میرے کتے برابر بھی نہیں मैं कुत्त से भरोसा रख सकना वा पर नहीं रख सकता सच गारे फिखड़ी बेगैरत संग कु चंगा बेगैरत संग कुते चंगा ساگ بے شرمی دا مرغا کھا پو نا رکھتا بندہ آخ چک ملا کے گل نہیں کر سکتا کیوں جو سروں کا ہو رہا تارا حسین پاک کگو آخ چک پا کے گل کر سبحان اللہ سنگیا ہونا گور سمجھی کرن لگا جزیت کا دور ہے جزیت کا دور ہے اس لیے کوٹ نہیں سن کوٹ نہیں سن تھا نہیں سن ہاں کوٹ نہیں سن ادالت سن کوٹ ہوں کفر دا قانون چلے ادالت ہے جہد دین دا قانون چلے कोर्ट जिद बैठा बांदर हो कपड़े पेंट शर्ट पाके अदालत तो मौला अली वांगो काजी बैठा हो फरमाई मेरी गल कोर्ट चो हों जिंद गई होता है जिन جن چک لی انگلش بک اس دی گئی ہے گیرت مک جن چاہیے ہاتھ کوٹ نہیں سن ادالت سن کوٹ جدے کفر دا قانون چلے ادالت ہوں جدے دین دا قانون چلے کوٹ جج بیٹھا ہوئے باندر والے کپڑے پینٹ شرٹ پا کے عدالت توجہ نہیں فرمائی میری گل نے کوٹ چل جو ہوئے تائی جن چکلی انگلش بک اس دی گئی ہے گیرت مک چاہیے ہاتھ جن پائیے گل چائی سمجھو لانت اس آئی ایڈا سارا میں نا لاہور بس سفر تو کرائی پا ایک بندہ لال میں ان آخیا یار مہراج میں اچھا جٹ کے بندے اچھا کسے کتے کے گل چ ایوٹا رسے کااراض نہ ہومان دسو تمجو کتے کا گال رسا ویکو ٹوٹا ایڈا سارا تو, نراز نراز تو, دے تو, تو سا کی سمجھ دے؟ جا جید کلا ترڑا کرسی ہوگی نا وہ ہے جج دی سنت لباس ہو سر پگ ہو پگ ہو باندے سن تو باندے کیڑی تھان سے سن کوٹ ہوں بکرے ادالت ہوں رب گھر خدا مولا علی فیصلہ کرتے فیصلہ کرنا فیصلہ جو کرنا نا ہائے ہائے ہائے ہائے آپ کے کازیاں فیصلہ کرنے شریعت مطابق چور کا حد کچھ چوریا کتوں رہتوں رہی اتے تو موویاں بن گیا نا کا کلی کا زمانہ اقدر دس سناو چور چوری کی تھی. قاضی ہاتھ کٹیا پنجا فڑ کے لگاؤں مولا علی مل گئے چور نو نئے خیر ہاتھ کٹا کے خوش کیوں لگاؤنا لجپالا مجرم ضرور ساؤں جرم کی کیا پر خوشی اس گل دی میرے تے مستفا میرے نبی سرور کی شریعت دا حکم سے چل گیا ہوئے مولا علی گل سنی خوش ہو گئے آپ فرما دے نے ہاتھ دے آپ نے پنجا فڑیا وہ بان آل رکھیا اتنے پلا پایا کپڑا ہٹایا ہاتھ پھر جوڑ چھایا فرمے نے جی تو سارے نبی بھی شریعت خوش ہوئے تینوں ہاتھ واپس کر دینے ہیں ہاں بولے بول سبحان اللہ دے بول سب سد کے جاسٹ نہیں کی سن بول بولو کا سن قرآن کا قانون سن پر, پر چلاو والا یزید آیا ان کچھ پلیتیاں سن کا نچا سی کھیڈا سماشے والے اور گلاب جی جانور دنگل سی دنگل ویکھنے شراب پیتا سماز چھڈ دا سا کام داری پر پاگی ہوں دیا ہاں سارا کچھ سی یہ کم دو چار پوندے پلیت امام حسین نے ویکھے جزیر پلیت کم اور قانون قرآن ادالت پاک حسین کہ اے ویخ اے والا پولیس پیا حسین پاک, دے پاک خون رخصت کی بجائے از دے عمل کیتا ہے کی رخصت اس گل دی اندر حرکت ہونے کے ڈر تو دے مجبور ہو کے من بیٹھا لیکن دلوں نہیں مننا رب تین رخصت دیتی کیا پھڑے گا نہیں جو دل تیرا نفرت سی دل تیرا غصہ گسا سی دل تسلیم نہیں کرتا دل دی کوشش سے سکتے ہیں پر مجبور سر فکرے کے گھر تو چپ کر کے بہ گیا یہ رخصت ہے عظیمت کی ہے جو دل غیرت ہے جی دل نفرت ظاہر بھی کرنی بھاوے میں کر دینے شکر چڑنی <مترجم> میرے امام والے مقام آپ نے ازی مت عمل کیا کہ میں جی میں دل نفرت کا خاندہ زہر میں نفرت رکھنی میں ہاتھ چات دینا گوارا نہیں کرتا ہے ٹھیک ہے دے عمل کی سارا کچھ باقی دا پا کے ایک چلاو آ پلیت پانچ چار پلیتیاں آئی نے تو امام حسین جے جی میں دلوں نہیں منیا امیں اتوں بھی بولو بولو نہیں منیا میں پوچھنا سنگھی امام دسیا جی سڈے ملک دا قانون دا ہے چپ کر گئے ادالت کالا کالا نہیں انگریز کا قانون اچھا چلو مان ل کوٹ نے کہ ادالت نے ظلم دیکھو جنہیں انصاف کرا کے واپس آوے جب پنجی سال دیا پیشیاں لے لے کے نا تو جنگ کسی انصاف مل جائے وہ آدھا اللہ یہ کسی دشمن کو نہ لے جانے آتے ہوں نہیں آد جا خوش ہے کہ ادھر چاہی جا چاہیے میں دعا منگنا ادھر جا تو آ ہے آیٹھا اتنے ادھر جان کا ارادہ رکھتے جب واپس آدھے ہو کیمان درسو واپس جب آتے ہیں آدھے ہوں سالا دشمن ہی نہ جان رگڑے پیندے قانون کافردا پلیت جا پا کے بولو بولو بولو جیدے اچھا جڑے اندر بیٹھے نے وہ پلیتے کے پا کے جو یو دو چار کام ہون تو وہ تو یزید کون ہوا پلیت جار ہزار ہوم اور رنڈیاں نچاوے کلہ پلی جنہاں دا سارا ٹبر ہی رنڈیاں بڑا کھڑا پھر ٹی ٹیویا چکلے دے سارا ٹبر ویکھے سریا ماں ویچ بیٹھی بہن ویٹھی ٹی وی چکلے دے کیڑا کم نہیں ہوں مڑا پی جانا میرے ود ہوں اتنے کیڑا کم نہیں ہوں میں پوچھنا جنہاں دیاں اپنیا روزانہ کلبان جان डांस परेटा करूलांच नचणिया खुद बढ़िया हो भी पलीत चलाव पलीत हूं अस ये कुछ निलों मनी बैठे या दिलों नफरत खाधी बैठे सची बोलिया पक्की गल है पूरी हकूमत लाल नफरत है पुत्र सकूल पढ़द क्यों आखिर लग जाए छेती फस पाया कि दे छेती तो नहीं फस पाया ना खादी नफरत बैठे अस मनना ही नहीं, नहीं। پوچھو پوتر کدے کی سکول کیوں سی کتا کی لگ جائے کٹی اگلے کفر پچھلے نمائد پلیت ہولیت ہوا قانونی پاک ہو حسین پاک لگنا کیا خالی مننا گوارا نہ کرنا सुमत तो है सुमत धोखे कर सदके क्या धोखा कर रहे अपने नाल। तो सारा निदानी का पली नहीं चलो यार असा दिलों नफरत खाधी बैठे उतो मन लीए ना हर कोई अंदरों आता है मौला दिहाड़ लया میں ایم پی بن جانا میں ناظم بن جا, نازم بن جا میرا ربہ میرا پگ جائے پیر دعا چکرو میرے دعا چکرو میری بیٹی لگ جائے پیر سا باندھا جا مارے نارے لوا چی پنجا ہزار تو ہے وہ ہے میں میں پوچھنا ہال اسان حسینا کیوں بھی سنگیار سانوید یدید, یدید تے امام حسین اج ہو ملنا حسین فرما گے جدید پرا ہو پہلو میں حسینیا ہوا کہ میرے نال کی تماشا رچایا ہوا توجہ نہیں فرمائی <تصفح> آئی رسم خدا بھی کر کے آنا یا کھو گئے سنگیو کہ جہے گناہ یزید کیتے وہ صرف یزید نو پلیت کر سکتے ہیں سن بھی کرتے, کرتے. کوئی پاکا دے کوئی پاک ہاں کہ جو مرضی کرے الیت نہیں یہ جنہ کم یزید پلیت ہویا ہے اڑے اونی مارنا دس کہ نماز چھڈنا سارے کوئی نہیں نماز چھڈنا سی پلی سے حسین رکھنا گوارا نہیں اور رنڈیاں نچاوے تے پلی سے شراب پیوے پلی سے رچ کتے کے دنگل تے پلی سے کام ان پلیس کر گئے سانو سڈے رنڈیاں نچان والی گل کوئی نچا نچا والی گل سڈے چار میں گل کرنا تھی چپ کر جانتے جی کی مسئلہ ہے پور. روڑا کیلت گلے پیا جو ساری ووٹان سے بندے کھے رن خلو نہیں رکھتی ہاں االک کھلوتی سدکے جایا سدکے واہسا نیا بول سب نا بڑے تو نہیں سر کھلو گیا ایک پاس آیا رواج میرے لاہور میں گیا مار باغ اتنے دیکھا سال کی دی کانگڑ کی فوٹو لگی لال لگام ہاں اتے اتو لکھا امیدوار دی دے لکھیا امید کی کانگڑ اتو لکھا امیدوار میں ہاتھ بن کلوتا مولا پتہ نہیں کتوں کار پیرا ہونا اسی سال والی حالے امیدوار ہے سدکے کم یزید جمد پلیس کر گئے وہ کم پوری امت مت کر دی دیے یہ چار کم یوید چیمان حسین بیٹھے ہاتھ رکھنا گوارا نہیں کیتا تو پھر سمجھ لے یہ جسمت نے سارے کام اندر رکھ لیا حسین ہاتھ نہیں رکھے گا ہاں بولتا اس حد تک پہنچ گیا جو یزید پھر بھی گناہ نو گناہ گناج اصل تو گنا ترقی سمجھنا کیوں ہے آج سکولی طبقہ کی سمجھتا ہے رنا پردے ہوا یا تب پیار جو لہنا اللہ فرماندہ عورت زمین تے پیر ہولی ہولی رکھو قرآن نہ ہوئے میں زبان کٹا گا من قرآن نو کہ کوئی نہ بولو سبحان اللہ فرمایا زمین مار کے نہ چلو کیوں زیور دی آواز غیر مرد نہ سن لگے کام سنڈو رب آ زیور کا پتہ نہ لگن دے اسا سڈو بخت والی پوری دی پوری بار ہے ہے سویرے کدھر جا رہی ہے یہ دفتر میں جا رہی ہے میں اترا یہ دفتر لئی نہیں گھر لئی بنی ہے یہ دفتر جا رہی ہے یہ پکنک پر جا رہی ہے یہ سکول میں شو کرنے جا رہی ہے اللہ خدی والے پوچھنا مسجد چاہے جی جتیاں اک تھل رکھی اور نکر وے کو پچھا وے کو جتیاں پہ پہ جتیاں مسجد خانہ خدا وچ وڑیے جیتی اکھ تھلے ہوئے ایک اکھ تے ایک اکھ سجدے والی تھانے تو تک ہٹے جتی تک چورا مسیت چرا میں پوچھنا دھی بہن سکول جاوے دفتر جاوے کیا دھی کی قیمت جہی ہے وہ تیرے سڈے نزدیک ایک جتی برابر بھی نہیں رہی <ZY> کیا گاڑی برباد نہ ہوئے؟ جلے ہو زیور لے سونا ان کپڑے ویت! کپڑا پھر کپڑے کپڑا پھر کپڑے پھر رکھ کے پیٹی پیٹی مڑ پیٹی مڑ پیٹی مڑ اتوں ریفل نہیں بیٹھا ادھا سونا ادھا جاگنا بخت کوئی پی جائے ادھر جب راہ گلی چھے پیروں کے چلن کی آواز آئے گگوا مار کے چھیدیا امیدیا اٹھی ہوئے اویخی ہوئے کتے وقت چڈی پہ میں پوچھنا زیور انج لکان جی زیور پاؤنا تبج نہیں یار کی تھی. کی تو سبق بیٹھے باق دی تو سبق لیا ہے؟ <تصفيق> لانت انج پی گئی کپڑے باہر برخے تو جدھر گئے ٹوپی نے سکول پان دے نہیں برخے برخے سکول تو برخا یہ میں ہو سکتا ٹوپی والے برخے نال جان دیں گے نہ برخا کہ ہو فیشن فیشنی فیشن بھی پورا برخا بھی پورا جنہوں نے خوب پردا کے چلمن سل کے پی خوب پردا کے چلمن سے لگے پیچھے ہیں, ہیں خوب چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں اے دا اچھا یہ بخت والی حال اور سنو پھر جیویں جیویں جماعت چڑھتی ہے کپڑا لگ رہا ہے جماعت چڑھتی چڑھتی چڑھتی چڑھتی یونیورسٹیوں سولہ پہنچ گئی جب سولہ پہنچی ہوں کپڑے بھی لائے گئے ہوں کہ آپ میڈم صاحبہ آشا اللہ اتے ڈولہ ہون ایتھے ایتھے کچے ہو ہزار رل کے ریس پی کر دی میرا تھن ریس ہو رہی ہے میرا تھن ریس بھی لڑکی بھی میں لڑکی نہ آخان کتی آختی آخان تو ٹیکسی آخان کیونکہ عورتوں دیاں تو ریسا نہیں ہوتی ریسا کے کتیاں کھوتیاں دیں سوڑنا تھا جنت دیا خورا دیا ریسا نہیں حسن حسین دی اما دی ریس نہیں سنے گا وہ جاندیا سن قرآن آ پیر ہولی رکھو توجہ نہیں فرما ریسا ہوئی بھی ہزار لڑکی سکولن بھی ہزار کچھیاں پاک میدان چ نکل آئی ہاں جی نہیں اور میںر توسی بندے اکل والے بیٹھے کے یعنی سکول نہ پڑی سکول نہ پڑی رن بندہ کوئی آکھے کہ ذرا دوڑ وقا وہ کی کرے گی سچی بولی ابو لچا کیمرے تھی پولی اچھا ان پاڑو آخر اس کرتے وہ کی مرتم یافتہ شعور والی محض وہ نس کے وقا آخیا لو ایک کچی پا کے ایک نہیں دو نہیں چار نہیں پانچ نہیں ہزار نہیں دو ہزار نہیں بھی ہزار میدان گئی چی ہوں میں پوچھنا ان پڑھ شعور والی ہوئی کہ پڑھی لکھی بول بول نہیں انپڑ بے شعری میں شعور یہ شعور والی آ شرالی ہوئی نسے تو پورا میٹر کٹ جائے ہاں ریس کرے دے کوئی نبے دے ایک سو بھی پھر جدو نسی نہ پھر ڈیڈی ڈیڈی بیٹھے تھا ہاں نال سن پھر ایک ڈیڈی دوسرے ڈیڈی نپ کے آدھا میری جان پیری پیشہ سہنی مر جائے مردوں کے سنگ نہیں اگدے جیڑی دی قوم دین دی ہووے, نا ایمان دی ہووے, نا دی ہووے, نا دھی بین دی ہووے, دی ایمان یو کی ہومان کی ہوت کی ہونا جا حسین اپنی عزت دی عزت قربان ہو جائے گی بہان اللہ دیکھو کچھ جو ہوں پیا سمجھتے کی نے بھائی ترقی سمجھتے ہیں یا گنا بولو بولو تک جڑے نہیں کرتے کام ان آدھے نے پچھے رہ گئے یہ پسماندہ لوگ ہیں یہ بچارے بہت یہ ترقی نہیں کرتے میں پوچھنا جہاں گنا گنا نہ سمجھے نا وہ کافر ہوں وہ شریعت دمک ہے جہاں گنا سان ترقی سمجھے وہ کون یہ ہوئی ہے تاکہ میرے کو کتاب ہوں آئی پی نےکول پیا کتاب چھپ یہ جو سکولوں سوائے جنا تو ہو کتاب بازار گئی ہے بازار چی کتاب کتاب کا نام کہ کتاب دنائے جنسی بے راہ روی اور قوموں کا زوال کہ لکھیے پروفیسر اختر علی یعنی آپ پروفیسر لکھن والے یونیورسٹی کا سروے سفر نمبر ایک سو پچہتر اخبار والے گئے نے یونیورسٹی کا جا سروے کیتا ہے لڑکیاں تو پوچھا ہے بھی او جنا آم تو تسان دعوت دینی یا چھوڑ کر دیں لڑکیاں دس, اللہ پر لڑکیاں دس لڑکیاں دسیا لڑکیاں دس لڑکیاں دسیا کہ نہیں لڑکیاں کام یہ سروے ہوئے ہیں ماں لال دس سروے کہڑے کام عام جڑا اچھا پرائیویٹ سکول سفا نمبر ایک سو چونتی پھر پرائویٹ تو دسیا اچھا ٹوشن سینٹر کی کچھ ہوں دے حافدابلے دا تے پورا پھر واقعہ تے جو کچھ اس پورے وہ پورے حوالے اخبار ہر پورے ملک کا بندے ثابت کیتا ہے دسیا ہے کہ وہ ہیرہ منڈے تو چکلوں تو بد تک پڑ رہے ہیں لگتا ہے مردہ ماما لگتا پر بم پیا مارتا ہے اس قوم آ مولویوں ادھر آولوی دی گرد نے ادھر آتا مولوی وہ بال تسا سکو پاؤ خرچہ میں دینا کئی علاقے دو دو شیر کا ڈبا گھی ہاں دو, دو روپیہ دینے دن چھوریوں خاص کار چھوری دو سو دو روپیہ میں پوچھنا <laughs> جیڑی قوم اپنی عزت ایمان ہرش ہے کافر کافردیوں پیسے تے ویچی کھڑی ہو گئے سنگیا مر کیوں نہ اس قوم تے سے گلت لا تے تی لاکھ بندہ رب سونے غرب کر چہر بنیا شہر تھا بالا کوٹ مرفراب شہر ہو رونق پب سے دن ہوئے بھی ہزار بندہ کا ستر ہزار فوج ورک تک ستائی ہزار سکول گرج پسند ننگیاں لاشاں سکول نکل پہ ننگیاں لاشاں بدکاری دیاں ننگیاں لاشاں پہ ہی سراب علاقہ کشمیر کا مسجد نہیں آئے سن مسجد نہیں آئے سن درود بھی پڑھ دے سن تبلیغ کرتے سن کچھ لیکن جدوں کفر نہ لگے نے اللہ واہد شریف کا غزب ٹوٹ گیا اور ای یار مت ماری پی ہے حکومت پوری قوم پہ آدھی آپ کہ شہید ہو گئے رب کرتے نے آتے کی نے آ شہید ہو گئے میرے نال کئی ملان مناظرہ تیار ہوتی ہیں شہید شہادت ہے کیوں آخ منادرا تھا کرنے آئے شہادت میں دعا کرنا اللہ تعالی کیوں بھائی تسا شہادت سمجھ لو چاہ اللہ تعالیٰ میرا پیغام آخری وقت گرفت کا جہے پیروں ٹڑ کے چیٹیاں پار دکھا دے نے وڈیری اجتر اے سی دیا گیا سیٹان پر کھان عملے پوری دنیا رب نہ جنگ کرا در گھر جنگ اس مسلوک مالک خدا دی گل سننا گوارہ نہیں میں گل کر رہا نہ درسوئے سچ حالانکہ میں کفر کے خلاف کا برائی کے خلاف کیا بول دے, دے حق کے بولنا نبی دی شریعت راہ رات نہیں گلاف چڑ جا مومن وہ تو کفر کے خلاف بولیا جائے نا مومن خوش ہوتا ہے مناف پکی نشانی ہے جب کافر بولیا جائے گا مرے گا بول رہے دل چ مدنی محبوب کا ڈیرا یاد رکھ ساری سلاحدین محمد در قاسم جی بنے نے مستفا مسجد دا مدرسے کا فائل سکول سکول لانتی مدرسے خالق بن ولید کوئی محمد بن قاسم سی کوئی مولا حسین سی آیا بےکار جان کو دیا وہی چار ہوگی رب نا کر بیٹھے